السلام عليكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده بعد فَإنَّ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی الحمد علیہ وسلم ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ دو تین روز سے ایک ہی حدیث کے اوپر درس چل رہا ہے یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم اور امام ابو داود حدیث کے یہ دو بڑے امام اپنی ان کتابوں میں لے کر آئے ہیں جو کتابیں انہوں نے احادیث کے لیے مخصوص کر دی تھی اور اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے آپ سے لینے والے صحابی کا نام ہے جناب معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بہت سے مسائل پہ مشتمل ہے حدیث کا پہلا حصہ وہ تھا جس میں یہ آتا ہے کہ جناب معاویہ نبی علیہ السلاط والسلام کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی کو چھینک آئی تو جناب معاویہ نے چھینک والے کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے یہ کلمات کہنے چاہیے لیکن نماز میں نہیں اس لیے صحابہلام ناراض ہوئے تو جناب معاویہ نئے مسلمان تھے یہ نماز میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے صحابہ کلام کو مخاطب کر کے ماشاءم تندرون علیہ تمہیں کیا ہوا ہے کیوں مجھے گور رہے ہو مجھے کیوں اس انداز سے دیکھ رہے ہو تو نبی علی اللہ نے نماز کے بعد ان کی اصلاح فرمائی اور انہیں بتایا کہ نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جناب معاویہ نے موقع غنیمت جانا کہ نبی علی الصلاۃ والسلام نے مجھے اصلاح کے لیے طلب کیا ہے اب میں چند باتیں آپ سے پوچھ لوں انہوں نے آپ سے کئی ایک سوال کیے ایک سوال یہ تھا کہ ہماری قوم کے کئی افراد ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو غیب بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کائن ہیں نجومی قسم کے لوگ ہیں آپ نے کہا ان کے پاس نہیں جانا اور حدیث کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ جناب معاویہ نے نبی علی السلاط والسلام سے گزارش کی کہ ہماری قوم کے کئی افراد شگونی لیتے ہیں کسی دن کے بارے میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہے اس دن شادی نہیں کرنی چاہیے کوئی تقریب نہیں کرنی چاہیے کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے یا کسی مہینے کے بارے میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ منہوس ہے یا کسی پرندے کے بارے میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ پرندہ منہوس ہے یا کسی انسان کے بارے میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ منہوس ہے تو اس طرح کی چیزوں کو منہوس جانتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ دلوں کا وہم ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی دل منہوس نہیں ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے اور کوئی ہندسا اور عادت منحوس نہیں ہے یہ ہمارے دلوں کے وہم ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آج اس حدیث کا میرے بھائیو چوتھا حصہ ہے کہ جناب معاویہ ابن حکم اسول ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلاط و السلام سے کہ اللہ کے رسول ہماری قوم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں کیا مطلب میرے بھائی لکیریں کھینچتے ہیں غیب کا دعوی کرتے ہوئے لکیریں کھینتے ہیں اور کہتے ہم کہ ہم کس بند کا حال بتاتے ہیں زمین پہ لکیریں کھینچتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا کانا نبی من الانبیاء ختو فمن وافق فکا فذاکا کا آپ نے کہا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے جس کی لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئیں تو وہ ٹھیک ہے تو میرے بھائیو اس سے کیا پتا چلا کہ علم رمل جسے کہتے ہیں لکیریں کھینچنے کا علم شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے یہ آپ سے سوال ہے میرا مخالف ہے نبی الاسلام کے الفاظ پھر سن لیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا حدیث کو ہم مل کر سمجھنا چاہتے ہیں یہ علم ہم لے رہے ہیں دے رہے ہیں اور یہ اللہ کی عظیم عبادت ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے جس کی لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئیں تو وہ ٹھیک ہے جائز ہوا نہیں میرے بھائی جائز نہیں ہوا یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کیوں کیونکہ علیہ اسلام کہہ رہے ہیں کہ جس کی لکیریں نبی کی لکیروں سے مل گئیں تو وہ ٹھیک ہے اب نبی کی لکیریں کیسے, کیسی تھی کیسے پتا چلے گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ علم پہلے موجود تھا اب اٹھا لیا گیا موجود نہیں ہے نبی کی لکیروں سے لکیریں ملیں گی یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اب وہ علم تو اٹھا لیا گیا وہ نبی موجود نہیں ہے جو ہماری تصدیق کریں قرآن میں یہ علم نہیں ہے حادث میں یہ علم نہیں ہے تو اب اس علم کی کا دعوی کرنا اور قسمت کا حال بتانا غیب کا دعوی کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف ہے اب اس علم کا سیکھنا سکھانا اس کے مطابق لوگوں کے حالات معلوم کرنا کروانا یہ سب کچھ غلط ہے شریعت کے خلاف ہے جناب معاویہ کا چوتھا مسئلہ تین سوال کر چکے ہیں اور پھر گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ وسلام میری ایک لونڈی ہوا کرتی تھی میری ایک لونڈی میری بکریاں چلایا کرتی تھی میری ایک لونڈی کیا کرتی تھی بکریاں چلا کرتی تھی اور پہاڑ کے دائیں بائیں ایک دفعہ میں نے بکریوں کا جائزہ لیا چھاپا مارا تفتیش کی پرتال کی تو پتا چلا کہ ایک بکری غائب ہے معلوم ہوا کہ ایک بکری کو بیڑیا کھا گیا ہے اب جناب معاویہ کہتے ہیں جو کہ صحابی ہیں کہ میں انسان ہوں جناب معاویہ کیا کہہ رہے میں جیسے دوسروں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آ گیا جیسے دوسروں کو افسوس ہوتا ہے مال کے ضائع ہونے پہ مجھے بھی افسوس ہوا تو میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا جناب یہ معاویہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ بات سنی تو فعظم کا علیہ آپ نے یہ نہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں تم تو صحابی ہو تم تو اللہ کے ولی ہو ایک تھپڑ مار دیا تو پھر کیا ہوا کیوں جی؟ آج کل کے پیر ولی, ولی جو ہیں جو مردی کریں سب کچھ ہے لیکن نبی علی السلاۃسلام نے اس کے جواب میں جو گفتگو کی جناب معاویہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے تھپڑ مارا کس کو ہے تھپڑ مارا کس کو میرے بھائیوں اور آپ اس کے رد عمل میں بتا رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے میرے بھائیوں آج ہم لونڈی کیا آزاد لوگوں کو مارتے ہیں محلے داروں سے لڑتے ہیں بیٹا کسی کو مار کر آئے اسے شباش دیتے ہیں رشتے داروں سے لڑائی ہو جائے ان پہ ظلم کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور یہاں پہ جناب معاویہ نے اپنی لوڈی کو تھپڑ مارا ہے اور اس لیے مارا ہے کہ ایک بکری اس کی کتاہی کی وجہ سے غائب ہو چکی ہے اور نبی علیہ سلاد اسلام نے آگے سے یہ نہیں کہا یہ معاویہ کوئی مسئلہ نہیں اس کی گلتی تھی نہیں, نہیں آپ کا انداز یہ تھا کہ جناب معاویہ اس انداز کی وجہ سے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ کیا پھر میں اس کے کفارہ کے طور پہ اس لونڈی کو آزاد کر دوں تھپڑ مار چکا ہوں تو اب مجھے پشتاوا ہے مجھے افسوس ہے کہ تھپڑ میں نے کیوں مارا ہے تو کیا اب میں اس کے کفارے کے طور پہ لونڈی کو آزاد کر دوں آپ نے فرمایا اتنی بہار لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ لونڈی کو نبی علیم کے پاس لایا گیا آپ جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لونڈی مسلمان ہے یا نہیں آپ نے لونڈی کو کیوں طلب کیا میرے بھائیوں یہ مسلمان ہے یا نہیں یہ آپ جاننا چاہتے ہیں اگر مسلمان ہے تو آزاد کر دیا جائے اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے آزاد نہ کیا جائے کیوں میرے بھائیو لونڈی غلام رہے گی اپنے مالک کے پاس رہے گی مالک کون ہے صحابی ان کے گھر میں رہ کے دین سیکھے گی نماز پڑھتا ہوا دیکھے گی شاید اسی بہانے اسلام قبول کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائے تو تب لونڈی کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ غلام ہی رہے تو آپ نے لونڈی کو طلب کیا لونڈی کو لایا گیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لونڈی مسلمان ہے یا نہیں دیکھیے گا سوال آپ کیا کر رہے ہیں اور لونڈی نے کیا جواب دیے ہیں اور کیا ہمارے پاس وہ جواب ہے کیا وہ جواب ہمارے عقیدے کا حصہ ہے جو جواب اس خاتون صاحبی نے دیا اس لونڈی نے دیا اور یہ سوال جس سے آپ کرنے لگے ہیں کون ہے لونڈی ہے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عام سی عورت ہے ہمارے مقابلے میں تو خیر وہ بہت ہم تو اس سے لونڈی کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی ہی ہیں لیکن جناب صدیق کے مقابلے میں وہ عام سی عورت ہے جناب فاروق کے مقابلے میں عام سی عورت ہے جناب عثمان کے مقابلے میں عام سی عورت ہے جناب علی کے مقابلے میں عام سی عورت ہے اور آپ سوال کتنا عظیم کر رہے ہیں آج اگر یہ سوال کیا جائے تو محلے کی مسجد کے کئی مولوی جو ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی ایسی باتیں آپ پبلک کے سامنے کیوں کرتے ہیں تو نبی علیہ سات وسلام کی بات پبلک کے سامنے کرنے لگے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لونڈی سے این اللہ کیا سوال کیا میرے بھائیوں مینا کیا ہے میرے بھائی حج کے لیے آپ آئے اتنی عربی تو سیکھ چکے ہوں گے نا اینا کا کیا ہے فین فین کا کیا ہے کہاں این اللہ اللہ کہاں ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتی ہو کہ نہیں رکھتی ہو اللہ کو خالق مالک رازق مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو اللہ کے کرنے پہ یقین ہے یا نہیں ہے یہ سوال نہیں کیا لونڈی کا ایمان جانچنا چاہتے ہیں سوال کیا ائی اللہ یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے اس سے پتا چلا میرے بھائی کہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب جو مجھے رزق دیتا ہے وہ رب جس کو میں سجدے کرتا ہوں وہ رب جس کے نام پہ میں بکرے زبا کرتا ہوں وہ رب کہاں ہے اس رب کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اتنی معلومات جتنی معلومات اس نے خود دے دی ہیں اس سے زیادہ ہم معلومات حاصل نہیں کر سکتے ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی لیکن جو باتیں خود اللہ نے بتا دی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے اللہ نے جو اپنا تعارف خود کرا دیا ہے وہ تعارف ہمیں معلوم ہونا چاہیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کئی مولوی یہ عقیدہ جاننے سے روکتے ہیں اور معاشرے میں غلط عقیدہ پھیلا دیا گیا ہے کیا کہ اللہ ہر جگہ ہے غلط عقیدہ ہے لونڈی کیا بتا رہی ہے لونڈی کہتی ہے فسما اللہ کہاں ہے آسمانوں سے اوپر ہے اللہ اوپر ہے ہاں اوپر ہو کر اللہ کا ہر ایک کے اوپر کنٹرول ہے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں ہر آواز کو سن رہے ہیں کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے فسما اوپر اوپر میرے بھائیو یہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ سب سے اوپر ہے یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ آپ نے پہلا سوال ہی لونڈی سے یہ کیا ہے دوسرا سوال کیا من آنا میں کون ہوں لونڈی نے کہا انت رسول اللہ آپ کون ہیں اللہ کے آپ اللہ کے رسول ہیں تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے امتحان لیا کتنے سوال کیے دو سوال کرنے کے بعد اسی موقع پہ نتیجے کا اعلان کر دیا فرمایا آتقا فہ مومن میرے صحابی اس کو یاد کر دو یہ مومن ہے اس کے ایمان کا پتہ آپ نے کیسے چلایا پہلا سوال کیا تھا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے میرے بھائیوں آج یہ غلط عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ پھیلا دیا گیا ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک چیز ہے نعوذ باللہ من دلک اللہ ہر چیز کے اندر ہے نا نہیں اللہ انسان کے اندر نہیں ہے اللہ جانوروں کے اندر نہیں ہے اللہ اوپر ہے اللہ بار بار کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ الرحمان ہوں الرشت میں عرش سے اوپر ہوں آسمانوں سے اوپر ہوں جنت سے اوپر ہوں اللہ اوپر ہے اللہ نیچے گنگی میں نہیں ہے لیکن اوپر ہو کر ہر آواز کو سن رہے ہیں ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے اسی لیے موسا علیہ اسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ اسلام جب فرعون کو تبلیغ کے لیے جا رہے تھے اور اللہ تعالی نے کیا کہا تھا ان ننی محکوما اسماؤ ارا میں تمہارے ساتھ ہوں ذاتی طور پہ نہیں انی محکمہ و ارا میں تمہارے ساتھ ہوں کہ میں تمہاری گفتگو فرعون کی گفتگو سن رہا ہوں وہ اراؤ دیکھوں گا دیکھ رہا ہوں وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے سننے کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ذاتی طور پہ اللہ کہا ہے میرے بھائیوں اوپر ہیں اور قرآن و حدیث میں ایسے دلائل بہت زیادہ ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہیں ابن تیمیہ ابن قیم بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ صرف قرآن پاک سے ہزار سے زیادہ ایک ہزار سے زیادہ وہ دلائل مل جائیں گے جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہیں میرے بھائیو سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں امین تم من منفی سماخا بے کم الدا تمور اے لوگوں کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو السماء جو کہاں ہے جو اوپر ہے آسمانوں سے اوپر ہے اوپر ہے آگے دوسری یاد میں پھر فرمایا ام امین تم منفی سما دوبارہ فرمایا کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں سے اوپر ہے اوپر ہے اللہ بتا رہے ہیں کہ میں اوپر ہوں اور میرے بھائیو سجدے میں ہم جاتے ہیں کیا کہتے ہیں سبحان ربی القیز پاک کی بیان کرتا ہوں آپ نے اس رب کی العلا جو سب سے بلند ہے سب سے اوپر ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورت المعارج میں تارج الملا روحی کہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام چڑھ کر جاتے ہیں اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں اللہ اوپر ہے چڑھ کر جاتے ہیں اللہ نے کہا میری طرف آتے ہیں کہا چڑھ کر آتے ہیں تو اللہ کہاں ہوئے اوپر ہوئے کہ نیچے ہوئے اللہ اوپر ہوئے اور اس کی وضاحت حادیث میں بھی آئی ہے پہلی حدیث نوٹ کیجئے گا امام بخاری امام مسلم حدیث کے دو بڑے امام جناب ابو ہریرا رضی اللہ تر سے روایت کرتے ہیں کہ کم ملاک تم بل وہ ملا ایک تم اللہ کے فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں رات کے فرشتے دن کے فرشتے اور فرمایا فجر اور اثر کی نماز میں وہ جمع ہو جاتے ہیں کون جمع ہو جاتے ہیں کون سے فرشتے ہیں؟ دونوں فرشتے یعنی کہ دونوں گروپ رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے دو نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کون سی دو نمازوں میں فجر اور اثر جب ہم سوئے ہوتے ہیں تب وہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد جب وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے یا رجو فی یا رجو کہ وہ فرشتے چڑھ کر اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ کئی فطرک تم عبادی میرے بندوں کے پاس آ رہے ہو تو میرے بندے کس حالت میں تھے نبی علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے بہتر جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سننا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ترک نہ عطی نہ جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے تھے اثر کی نماز پڑھ رہے تھے جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کون سی فضر کی نماز پڑھ رہے تھے میرے بھائی اور میرے اور آپ کے بارے میں یہی گواہی دیتے ہوں گے جب ہم بصر پہ سوئے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے بارے میں یہ گواہی دیتے ہوں گے کہ نماز پڑھ رہے تھے میرے بھائیوں نمازوں کی فکر کریں یاد رکھیں حج سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے روزوں سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے زکات سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے امام ترمتی رحمہ مح اللہ رویت کرتے ہیں عبداللہ بن شقیق سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علی اصلاح و اسلام کے صحابہ کلام کسی فرض کے تارک کو کافر نہیں سمتے تھے لیکن نماز نہ پڑھنے والے کو کافر سمتے تھے کون کون میرے بھائی کس کا قیدا بیان کیا جا رہا صحابہ کلام کا قیدا اس لیے نمازوں کی فکر کریں اپنی نماز کی بیگم کی نماز کی بچوں کی نماز کی فکر کریں نماز بہت ضروری ہے نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں اور پھر نیچے سے اوپر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو یہاں سے بھی پتا چلا اللہ کہاں ہے میرے بھائیوں اللہ کہاں ہے اوپر ہے میرے بھائیو آپ حج کر کے آئے ہیں آئیے حد کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی علیم نے حج کیسے کیا اس بارے میں بہت سے صحابہ کلام نے معلومات دی ہیں لیکن جتنی طویل معلومات جناب جابر نے دی ہے کسی اور نے نہیں دی اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب اللہ آپ کو حج پہ لے کر آئے تو جناب جابر کی اس حدیث کا مکمل مطالعہ کر کے آئیں آپ میری کتاب پڑھ کر آتے ہیں مولی صاحب کی کتاب پڑھ کر آتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کر آیا کریں میری کیا حیثیت ہے محلے کے کاری صاحب کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ السلام نے کیسے حج کیا آپ نے کیسے نماز پڑھی براہ راست پڑھا کریں حادیث کا ترجمہ ہو چکا ہے تو جناب جابر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں جناب جابر کہتے ہیں کہ نبی علی السلاد اسلام جب میدان عرفات میں تھے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے لوگوں میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں ارے اتسم تم بھی اگر اس چیز کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا اگر اس چیز کو تم نے لنتغلو بادہ تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا وہ کیا چیز ہے فرمایا کتاب اللہ کون سی چیز میرے بھائی ہو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے اگر تھام لو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا ان الفاظ سے کیا پتا چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت پہ اکتفا کرنا چاہیے بوسہ دینے پہ اکتفا کرنا چاہیے گھر میں رکھنے پہ اکتفا کرنا چاہیے یا اس کو سمجھنا بھی چاہیے بھائی تلاوت کریں گے ثواب ملے گا نیکیاں ملیں گی برکتیں نازل ہوں گی لیکن گمرائی سے تب بچیں گے جب اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے گمرائی سے تب بچ سکیں گے جب آپ کو پتا ہوگا اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے تو اس لیے اس قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا اس کا ترجمہ سیکھنا ہوگا اس کی تفسیر سیکھنا ہوگی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ ان تم تس لوگو تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا نبی سے ہم کیا کہہ رہے ہیں تم سے اللہ سوال کریں گے امتوں سے اپنے نبی کے بارے میں فما انتم قائلون تو تم کیا کہو گے کیا جواب دو گے جب اللہ میرے بارے میں پوچھے گا کیا کہام کہتے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کیا نشو ان کا بلغتا وہ تھا نستا اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ بل لگتا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے پہنچانا تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کا کد بل لگتا کہ آپ نے پہنچا دیا کیا پہنچا دیا اللہ کی کتاب پہنچا دی اللہ کا کلام پہنچا دیا اللہ کا قرآن پہنچا دیا تو تبلیغ کس کے ذریعے کرنی میرے بھائیوں قرآن پاک کے ذریعے اپنے اپنے مسلق کی کتابیں نہیں دعوت و تبلیغ میں بہت سی جماعتیں مصروف ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہر جماعت اپنے مسلق کی طرف بلا رہی ہے ہر جماعت اپنے بزرگوں کی باتوں کی طرف بلا رہی ہے ہر جماعت اپنے بزرگوں کے فضائل بیان کر رہی ہے ہر جماعت کے لوگ چاہتے ہیں ہماری جماعت کے پیروں کی بیت کر لی جائے نہیں میرے بھائیوں بل لگتا تبلیغ کیجئے لوگوں تک دین پہنچائیے لوگوں کو بلائیے اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے کلام کی طرف وہ ادئی تھا اللہ کے سل ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا وہ لستا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا جناب جابر کہتے ہیں نبی علی السلاۃ اسلام یہ بار بار سوال کر رہے ہیں تین دفعہ سوال کیا کہ میرے صحابیوں میرے امتیوں تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے تو صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا نبی اسلام کیا کرتے ہیں اپنی شہادت والی انگلی اوپر کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اہ یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں ا اللہ گوار ہے تیسرا تیسری بار یا اللہ گوار ہے یا آپ انگلی اوپر کیوں کر رہے ہیں انگلی اوپر کیوں کر رہے ہیں اللہ اوپر ہے انگلی اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اللہ اوپر ہے کہہ رہے ا اللہ گوار ہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں میرے بھائیو قرآن و حدیث کا قیدا بالکل واضح ہے یہ تو جب سے مسلمانوں میں یونانی فلسفہ داخل ہوا ہے تب سے میں مصیبت پڑی ہے ہمارے عقائد قرآن و حدیث والے عقائد کو لوگ تعویل لے کر کے لوگوں کو اس سے اعراض کرنے کی دعوت دے رہے ہیں جب تک یونانی فلسفہ مسلمانوں میں داخل نہیں ہوا تھا تب, تب تک لوگوں کا قیدا وہ تھا جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے لیکن تب جب یونانی فلسفہ آیا پھر تاویلیں آ گئیں نہیں جی اگر ہم نے مان لیا اللہ اوپر ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا ارے اللہ کے بندو تم اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ سے بہتر جانتے ہو جب اللہ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں تم کون ہوتے ہو طویلے کرنے والے اپنی عقل کی بنیاد پہ اور اپنے بڑوں کی عقل کی بنیاد پہ اللہ تعالی کی باتوں کا انکار کرنا اس کی تعویل کرنا نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا تم کون ہوتے ہو بخاری شیف کی ایک اور حدیث سنیے اسے بھی روایت کرنے والے جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ینزل ربنا تبارک و رب العالمین اترتے ہیں رب العالمین اترنا کہاں سے ہوتا ہے اونچائی سے یا نیچی جگہ سے؟, سے اوپر سے نیچے آتے ہیں یمزل رب اللہ تعالیٰ اترتے ہیں دنیا آخری آسمان کی طرف یہ دنیا والا آسمان جو ہے جو ہمارے قریب ترین آسمان ہے وہاں تشریف لاتے ہیں کب رات کے آخری تہائی حصے میں رات کے آخری تہائی حصے میں میرے وہ بھائی جن کو شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہ حدیث ہمیں اولاد نہیں مل رہی وہ اس حدیث کو دھیان سے سنیں میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا وہ اس حدیث کو دھیان سے سنے میرے وہ بھائی جو اپنی مرادوں کے لیے منتوں کے لیے درباروں پہ جاتے ہیں ایمان کا بیڑا غر کر رہے ہیں ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں فدر کی نماز سے پہلے تحجد کے ٹائم اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آسمان دنیا پہ آ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے مجھ سے مانگے میں اس کو دوں کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں اللہ تعالیٰ تو آواز لگا رہے ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں میں یس بلا میں کون جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں قبروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں در در پھرنے کی ضرورت نہیں اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں فطر کی اذان سے پہلے اٹھ وضو کر تجت کی نماز پڑھ اور پھر اپنے ہاتھ پھیلا دے رب العالمین تو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ میں تجھے دوں میں فلونی اللہ تو بڑے گناہ کر چکا ہے بڑے قتل کر چکا ہے بہت سود لے چکا ہے بہت چوریاں کر چکا ہے بہت شرک کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کب میرے بھائیوں رات کے آخری تیسرے حصے میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں مغرب کی ازان سے لے کر فجر کی اذان تک رات کو تین حصوں میں تقسیم کریں اور جو رات کا آخری تیسرا حصہ ہے اس وقت آپ اٹھے مصر کو چھوڑ دیں وضو کریں تجدت کی نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھے اور یہاں یہ حدیث میں نے کیوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اوپر ہیں میرے بھائیوں یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کئی لوگ اس عقیدے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات موجود ہے جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں اوپر کی طرف ہماری نگاہیں کدھر اٹھتی ہیں اوپر کی طرف کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے دعا کے لیے ہاتھ نیچے کو کیوں یہ فطرتی عقیدہ ہے اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے لوگ طویلوں کے ذریعے تحریف کے ذریعے اس عقیدے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے بھائی صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہیں اور وہ شیر غلط ہیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں مجھے وہ شیر شاید اچھی طرح نہ آتے ہو مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہتے ہیں نا ٹا دے مندر ٹا دے مست ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے ایک یعنی کہ اردو میں کہوں تو کہتے ہیں جی مندر گرا دو مسجد گرا دو باللہ من ذالک کہتے ہیں بس بندے کا دل جو ہے وہ نہیں دکھانا کیونکہ دلوں میں رب رہتا ہے نہیں اللہ اوپر ہے اللہ اوپر ہے اللہ کہاں میرے بھائی اللہ اوپر ہے اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہو چکے ہیں اگر یہ قیدہ صحیح ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ جو فرعون کی عبادت کر رہے تھے وہ ٹھیک تھے کیونکہ فرعون کے اندر بھی رب تھا اتنا غلیظ عقیدہ اتنا گندا عقیدہ تو اللہ مخلوق میں نہیں ہے اللہ مخلوقات سے اوپر ہے سب سے اوپر تو میرے بھائیو یہ بنیادی عقیدہ ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے لیکن اللہ اوپر کیسے ہیں ہم نہیں جانتے اللہ اوپر سے نیچے اسمان دنیا پہ کیسے آتے ہم نہیں جانتے ویسے آتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ میں کوئی لقص نہیں ہے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے امام مالک رحمہ مح اللہ تشریف فرما تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا ہے الرحمنو حل عرش استواء کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے عرش سے بلند ہے عرش پہ ہے تو یہ استواء کا, کا مطلب کیا ہے کفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اوپر ہے عرش سے اوپر کیسے ہے میرے بھائی توجہ سے امام مالک سے پوچھا گیا اب اللہ نے یہ تو بتایا کہ میں سے اوپر ہوں یہ نہیں بتایا کیسے ہوں اب کیسے کے بارے میں سوال کرنا جرم ہوگا جو اللہ نے نہیں بتایا وہ سوال کرنا کیا ہوگا جرم ہوگا جتنے اللہ نے بتا دیا اس پہ ایمان لانا ضروری ہوگا تو امام مالک نے آگے سے کہا ال معلوم اللہ عرش سے اوپر ہے عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی سب کو معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہے یعنی کہ اس کی تعویل نہیں کریں گے اس کی تعریف نہیں کریں گے اس کو مانیں گے لیکن ولکیف مجہول یہ سوال کرنا اللہ اوپر کیسے ہیں یہ کفیت اللہ نے نہیں بتائی سوال ون وہ بدا کفیت کے بارے میں سوال کرنا بدت ہے وی واجب لیکن اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ نبی علیہ السلات اسلام کے حادیث کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق بنانے کی توفیق نہایت فرمائے میں آخر میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے یہ سوال کس سے کیا تھا لون سے وہ کوئی بڑے بڑی صحابی ہے یا عام سی عورت ہے اس زمانے کی ہمارے ہم سے بہت افسر ہیں لیکن اس زمانے کی عام خاتون ہیں بکریاں چلانے والی ہیں اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے پتا چلا ایک ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ اپنانے کی توفیق نہایت فرمائے و خدا الحمد